الخلا مرا تل کا آیات الکتاب یہ کتاب کی آیات ہیں والذی عمزی کا علیہ کمر الحق اور جو کچھ تیری طرف رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے ولاکن اکثر یؤمنون لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اللہ اللہ رقا السلامات بغیر امداد ترونہ اللہ وزاد ہے جس نے بلند کیا ہے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے ترونہ کے جنہیں تم دیکھتے ہو سب العرش پھر وہ مستوی ہوا عرش پر بلند ہوا عرش پر وہ الشمس شم اور اس نے مصخر کیا چاند اور سورج کو کلو یجریل اجرم مسمہ سب کے سب چلتے ہیں ایک مقررہ مدت تک یو دبر وہ تدبیر کرتا ہے کام کی معاملے کی یو فصر الیاتی کھول کر بیان کرتا ہے نشانیاں لا اللہ کم ولیقا ربی کم ہوں تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو وہ ولدی اور وہ و ذات ہے مدل اروا جس نے پھیلایا زمین کو وہ جعلی فیحا رواسیہ اور اس نے بنائے اس میں ثابت رہنے والے پہاڑ وہ انہارا اور دریا و من کل اور ہر قسم کے پھل جعلی فیحا زوجینسنینی اس, اس نے اس میں دو دو جوڑے بنائے یُبْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَا وہ ڈھانکتا ہے رات کو دن سے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں فکر کرنے والی غور کرنے والی قوم کے لئے وَفِي اور زمین میں قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ تُکڑے ہیں ملنے والے وَجَنَّاتٌ من أَعْنَابٍ اور باغات ہیں من اعناب انگوروں کے وضراً اور کھیتی ونقیل اور کھجوریں سنوان وغیر السنوان دو تنے والے اور ایک تنے والے یس قابی ماں ان واحد وہ پلائے جاتے ہیں ایک ہی پانی ون وق ون فخل و بدہ اعلیٰ بادف العقل اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر ذائقے میں ان نتیدار کلا آیات القومی یا قلون بے شک اس میں نشانیاں ہیں قومی یا قلون عقل رکھنے والی قوم کے لیے و ان تعجب اگر تعجب کرتے ہیں تو عجب ان تو ان کا قول بھی بڑا عجب ہے ادا پنّا تو را بن کیا جب ہم ہو جائیں گے بٹی اعن رقی قلقن جدید تو کیا ہم ہوں گے نئی تخلیق میں نئی پیدائش میں اولا اقل الدینہ کفروب ربیم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ وہ اولاء الغلا الفی عنافیم اور یہ وہ لوگ ہیں کہ توق ہوں گے ان کے گردنوں میں وہ اولاکاس ہابناری اور یہ آگ والے ہیں ہم فی ہا فال وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے و یس تاجرون قبض اور وہ آپ سے جلدی طرب کرتے ہیں برائی قبر الحسنہ نیکی سے اچھائی سے پہلے وہ قد خلط بن قبل ہیب المصولات اور ان سے پہلے گزر چکی ہیں مثالیں وہ انا ربا کلاس اور بے شک البتہ ربا کلا شدید العقاب اور بے شک تیرا رب سخت پکڑ والا ہے سخت سزا والا ہے وہ یقور اللہ جین کا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لولا ان ضلع کیوں نہیں اتاری گئی اس پر آیت تم ربی ہی کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے انما انت منذر بے شک تو صرف درانے والا ہے ولکلی قوم انہاد اور ہر قوم کو ایک راہ بتانے والا راستہ دکھانے والا ہے اللہ یعلم اللہ تعالی جانتا ہے ما تحمل کل انفا جس کو اٹھاتی ہے گھر مادہ و ماتغغیر الرحم اور جو کم کرتے ہیں رحم و ماتداد اور جو زیادہ کرتے ہیں وک الوش انڈہ بھی مقدار اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے عالم الغیبی و شہادہ وہ جاننے والا ہے غیب کو اور حاضر کو الکبیر المتعال وہ کبیر بہت بڑا ہے المتعال اور نہایت بلند ہے سوا ام من برابر ہے تم میں سے من اسر القلا جس نے پوشیدہ کی بات وہ من جہارا بھی اور جس نے جہرن کی فمن ہوا مستقبل بل اور جو بالکل چھپا ہوا ہے رات کے وقت و سارے بم نہار اور ظاہر ہے دن کو لہو معقبات بات ممپین و من خلفی اس کے لیے آگے پیچھے آنے والے ہیں اس کے آگے اور اس کے پیچھے سے پہرے دار ہیں یا من امر اللہ وہ حفاظت کرتے ہیں اس کی اللہ کے حکم سے ان اللہ علیہ اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں کرتا ما بھی قوم اس چیز کو جو کسی قوم میں ہے حتیٰو مابیسی حتٰ کہ وہ اسے بدل لیں جو ان کے دلوں میں ہے وہ اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کشی قوم کے ساتھ برائی کا فلا مرد ال تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں وہ مالا امدونی ہی من وال اور نہیں ہوتا ان کے لیے اس اللہ کے علاوہ مم کوئی والی کوئی مددگار وہی وہ ذات ہے یوری کو البرقہ جو دکھاتی ہے تم کو بجلی خوف و درانے اور امید دلانے کے لیے وی الصحاب فقال اور وہ پیدا کرتا ہے بھاری بادل ہی اور تسبیح بیان کرتی ہے کڑک گرج بحمدی ہی اس کی حمد کی ول ملائقہ فرشتے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں منقی ہی فتح اس کے در سے خوف سے وہ یوسر السواقہ اور وہ بھیجتا ہے کڑکنے والی بجلیوں کو آسمانی بجلی کو یوسیب بیہ میں یشاؤ تو وہ پہنچاتا ہے یا ڈال دیتا ہے ان کو جس پر چاہتا ہے اور ہم یوجا در نہ ہی اور وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں وہ شدید المحال اور اللہ تعالی سخت قوت والا ہے لہو تعمیر الحق اس کے لئے حق کی پکار ہے وہ لدیندون ہی اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اس کے علاوہ الاغ تجیب اونالا ہم اور وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں اس کے علاوہ اعلیٰ عجیب اونالا ہم تو وہ ان کے کچھ دعا بھی قبول نہیں کرتے کچھ بھی ان کے لیے قبول نہیں کرتے یا وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے گما ہوا ببالے گی اور وہ اس تک پہنچنے والا نہیں ہے اللہ کی گلال اور نہیں ہے کافروں کا پکارنا مگر فی ظلال گمراہی میں یا بے سود بے فائدہ وَلِ اللہ, فی السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے سیدا کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے تو خوشی اور ناخوشی وزیر آسال صبح اور شام کل مرب السما کہہ دیجیے کون ہے رب آسمانوں کا اور زمین کا کل اللہ کہہ دیجیے کہ اللہ ہے کل کہہ دیجیے افد تخص من دونہی اولیاء کیا تم نے اس کے علاوہ بنا لیے ہیں دوست لا يملکون لانفسهم نفعا جو نہیں مالک اپنے لیے کسی نفع کے ولا ذرہ اور نانبسان کے قل کہتیجئے حل يستبیل اعمى والبصیر کیا برابر ہیں نابینا اور بینا ام یا حل تستبیل دلمات والنور برابر ہیں اندھیرے اور روشنی یا جلّہ سرکا آپ انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے لیے سراقا خالقو کا خلقی ہی کہ انہوں نے تخلیق کی ہے اللہ کی پیدائش کی طرح اللہ تعالیٰ کے انہوں نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی طرح فتشابہ الخلق علیہم تو وہ پیدائش وہ تخلیق ان پر متشابہ ہو گئی ہے یا وہ مخلوق ان پر متشابہ ہو گئی ہے کل اللہ و خالق و کلشم کہہ دیجیے اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے وہ الواحد القہار اور وہ اکیلا ہے زبردست ہے بہت زیادہ انزلہ من السماء امائن اس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے فَسَالَتْ اَوْدِيَتُمْ بِقَدَرِهَا تو کئی وادیاں بہ پڑیں بِقَدَرِهَا اپنی مقدار کے مطابق فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَ الرَّابِيَا تو اس سیل نے اس بہاؤ نے اٹھایا زَبَدَ الرَّابِيَا بہت زیادہ جھاگ کو یا ابھری ہوئی جھاگ کو ناری اور اس چیز میں سے جس کو وہ جلاتے ہیں فناری آگ میں ابتوا اہلیت زیور بنانے کے لیے اومتعین یا سامان کے لیے زبد مترو اسی طرح کا جھاگ برتا ہے گزاری کا اسی طرح اللہ الحق الباطل اللہ تعالی بیان کرتا ہے مثال حق اور باطل کی فمت زبا تو جو جھاگ ہے فیض حق ان تو وہ چلی جاتی ہے خشک ہو کر یا بیکار ہو کر وہ اماں مائن فناسا اور جو لوگوں کو فائدہ اٹھا دیتی ہے چیز فیم کو سفل فی اردی تو وہ ٹھہرتی ہے زمین میں کدانی کا اسی طرح اب اللہ المسال اللہ تعالی بیان کرتا ہے نشانیاں مثالیں لدینہ ان لوگوں کے لیے استجاب الربی جنہوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی الحسنہ اچھائی ہے بھلائی ہے وہ لدینہ لنگستیبلا اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی بات کو قبول نہیں کیا ل... لو اگر ہو ان کے لیے ما ارد جمی آ جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا وہ مثلہ ہو معا ہو اور اس کی مثر بھی اس کے ساتھ ہو لف تدو ہی تو البتہ وہ اس کا فدیہ دے دیں اولا کلحم ساب یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حساب کی برائی ہے وہ جہنم اور ان کا ٹکانہ جہنم ہے وہ بے اصل اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے اَفَمَنْ يَعْلَمُ کیا پس وہ جو جانتا ہے اَنَّمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُ کہ بے شک تیری طرق تیرے رب کی طرف سے حق اترا ہے کمن ہوا اعما کیا وہ اس شخص کی طرح ہے جو کہ نابینا ہے اِنَّمَا يَتَدَكَّرُوا اُولُ الْأَلْبَاب بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں صرف اور صرف عقل مند اللہ دینہ وہ لوگ یوفونہ بہد الله ہی جو پورا کرتے ہیں اللہ کے وعدے کو ولاعین کو رون اور توڑتے نہیں ہیں پختہ وعدے کو واللہ یکشو اور وہ لوگ یسلونہ جو, جو جوڑتے ہیں ما اس چیز کو امار اللہ بھی لا جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ یکشن ربا اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے و افاقو نسو الحصاب اور وہ ڈرتے ہیں حساب کی برائی سے و لبی نہ صبر وا اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا مندی کو اپنے رب کے چہرے کو تلاش کرنے کے لیے وہ اقام اور انہوں نے قائم کیا نماز و انف اور انہوں نے خرچ کیا ماں اس چیز میں سے رزق جو ہم نے ان کو دیا سر و اعلانیت پوشیدہ اور حیرانیہ طور پر وہ یہ تراون بلحسنہ اور وہ دور کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ برائی کو اول کا رحم رقبت یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے گھر کا انجام ہے جنات و اقامت وقت کی جنتیں ہیں ہمیشگی کی جنتیں ہیں یدلون آ وہ اس میں داخل ہوں گے و منصالح امن آبا اور جو نیک صالح ہوا ان کے آبا میں سے وازواجیہم اور ان کی بیویوں میں سے وہ اور ان کی اولاد میں سے ولملائکا تو یدعل علیہم بالکل لباغ اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے سلام العلّم بھی ماصبر تم سلامتی ہو تم پر اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا فن عقبتار پس اچھا ہے گھر کا انجام والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه اور وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں اس کو پختہ کرنے کے بعد ويقتعون ما امر الله به ان يوصل اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ويفسدون ويفسدون في الارض اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں اولئک لهم اللعنه یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت رحمت سے دوری ہے ولهم ارن کے لیے سوء الدار گھر کی ہے اللہ پھیلاتا ہے ہے ہے کو جس کے لیے چاہتا ہے ویقدر اور کام کرتا ہے اور وہ خوش ہو گئے دنیا زندگی کے ساتھ دنیا اور نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر کچھ تھوڑا سا سامان وہ یقور اللہ دینا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا للا انزلا علیہ آیا تم ربی ہی کیوں نہیں نازل کی گئی ایک نشانی اس کے رب کی طرف سے اس پر کل کہ دیجیے ان اللہ شاء وی علیہ من عناب یقیناً اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف من اناب جو رجوع کرے اللہ دینہ وہ لوگ و جو ایمان لائے و تتم ان القلوب ہوں اور ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ خبردار بکر اللہ قطم ان القلوب اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں دل اللہ دینہ وہ لوگ امان و امل الصالحات جو ایمان لائے اور نیک صالح اعمال کیے تو بالا ان کے لیے خوشخبری ہے وہ عسن اور لوٹنے کی اچھائی ہے کلالی کا اسی طرح ارسل ناکہ ہم نے بھیجا تج فی امت ایسی امت میں قد خلط من قبلی ہا امامن کہ ان سے پہلے گزر چکی ہیں امتیں لطۃ اللہ علیہ تاکہ تو پڑھے تلاوت کرے ان پر وہ کچھ او عینہ علی کا جو ہم نے وحید کیا ہے آپ کی طرف وہم وہ یکفرون ابر رحمان اور وہ کفر کرتے ہیں رحمان کا کہتیجئے وہ میرا رب ہے اس کے علاوہ کوئی اور علیہ نہیں ہے علیہ توقل تو علیہ مطاب میں اسی پر توقل کرتا ہوں اور اسی کی طرف ہے میرا توبہ کرنا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيُّ رَكْبِهِ الْجِبَالُ اور اگر قرآن ایسا ہوتا کہ سیر اتبل جبالو چلائے جاتے اس کے ذریعے پہاڑ او کت اطبل اردو یا کاٹی جاتی قطع کی جاتی اس کے ذریعے زمین او کلیما بل موتا یا کلام کیا جاتا اس کے ذریعے مردوں سے بلاہ امر جمی آ بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے کام یا معاملہ سارے کا سارا آفلم دینا آمان کیا مایوس نہیں ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو تمام لوگوں کو کافارو اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ہم پہنچتی رہے گی ان کے اعمال کی وجہ سے آفت ان کو او یا پھر تحل قریبا من دارہم وہ اترے گی ان کے گھر کے قریب حتی یأتی وعد اللہ حتی کہ آجائے اللہ تعالی کا وعدہ ان اللہ یقین اللہ تعالی لا يخلف المعاد اپنے مقرر وعدے کی شلاح طرزی نہیں کرتا وَلَقَدْ اسْتُوْهُ زِعَ من مِّن قَبْلِكَ اور البتہ تحقیق مذاق اڑائے گئے رسول آپ سے پہلے فَأَمْ لَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُ تو میں نے محلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ثُمَّ أَخَفْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑا فَقَيْفَ كَانَ عِقَاب تو کیسے تھا میرا پکڑنا میرا عذاب دینا اَفَمَنْ هُوَا قَائِمٌ عَلَىٰ قُلِّ نَفْسٍ کیا وہ جو ہر جان پر نگران ہے بِمَا قَسَبَتْ اس چیز پر جو وہ جو اس نے کمایا وجعلوللہ شرکاء اور انہوں نے بنا دیئے ہیں اللہ کے لیے شرکاء الکذیہ سموهم نام لو ان کا ام یا تنبئونه تم اس کو خبر دیتے ہو بما ایسی چیز کی جو لا یعلم فی الارض زمین میں نہیں جانتا ام بظاہر من القولی یا ظاہری بات کہہ رہے ہو بل مکرحم مزین کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کا مکر سبیلی اور وہ روک دیے گئے راستے سے اللہ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ من پس نہیں ہے اس کو کوئی ہدایت دینے والا لہم اداب فی الحیات دنیا ان کے لیے عذاب ہے حیاتِ دنیاوی میں دنیاوی زندگی میں والا عذاب الآخرتی اشاق اور البتہ آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے بمالا بن اللہ بنواق اور نہیں ہے کوئی ان کے لیے اللہ سے بچانے والا مطرالجنت مثال اس جنت کی اس کا وعدہ کیے گئے ہیں پرہیزگار بہتے ہیں دا دلوحا اس کا پھل بھی دائم ہے ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ بھی تلک رقب الدین تقو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو ڈر گئے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا وہ عقبل اقبل کافری اور کافروں کا انجام آگ ہے کتابہ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یا وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نادل کی گئی و من الحضاب میں روپادہ ہوں اور گروہوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں بول کہہ دیجیے اللہ۔ بے شک میں تو صرف اور صرف حکم دیا گیا ہوں کہ اکیلے اللہ ہی کی عبادت کروں کا او بھی اور میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤں ارئی ہی اسی کی طرف میں دعوت دیتا ہوں وہ ارے ہی ماں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے وہ کدالک انزل اور اسی طرح ہم نے اس کو نادل کیا ہے حکم عربی عربی حکم بنا کر عربی فرمان بنا کر والا اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی بادما جا کا اس کے بعد کہ آگے آپ کے پاس علم مالا کا مینوا والا واپ نہیں ہے آپ کے لیے اللہ سے کوئی دوست اور ناقی بچانے والا والا قطد ارسل رسول قبلی اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسول قول اپ سے پہلے وجعلنا لهم ازواجا و ذریا اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں اور اولاد وما كان للرسول ان یاتی بآیت اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ وہ لے ائے کوئی نشانی الا باذن اللہ مگر اللہ تعالی کے حکم سے لكل اجل ان کتاب ہر مقرر وقت کے لیے ایک کتاب ہے یم پر اللہ ما اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے وہ آئندہ ام الکتاب اور اس کے پاس ام الکتاب ہے اصل کتاب اما نری کا بادل نائل اور اگر ہم دکھائیں آپ کو اس میں سے کچھ جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں وعدہ دیتے ہیں انہیں ان کو اول توفین کا یا ہم آپ کو فوت کر لیں فنما علیہ کلبلا بس بے آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے صرف اور سرف وعلینا الحساب اور ہمارے ذمہ حساب دینا ہے ابلم يروا کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں انا نات الارض ننقصها من اطرافها کہ ہم آتے ہیں زمین کے اطراف میں ہم آتے ہیں زمین کو ننقصوها من اطرافها ہم اس کو کناروں سے کم کرتے ہیں والله يحكم اور اللہ تعالی کرتا ہے لا معقب لقضیه اس کے حکم کے کوئی پیچھے آنے والا یعنی اس کے حکم پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ وسلی الحساب اور وہ حساب کی جلدی حساب کی جلدی کرنے والا ہے وقد مکر من دین قبل اور تدبیر کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فلی اللہ مکروج تو اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہے سارے کی ساری تدبیر یعلم ما تقسیب کل نفس وہ جانتا ہے جو کماتی ہے ہر جان وَسَ يَعْلَمُ الْكُفَارُ عَنَ... اور انقریب جان لے گے کافر لمن عقبت دار کہ کس کے لئے ہے گھر کا انجام وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُ لَسْتَ مُرْسَلَ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو بھیجا گیا نہیں ہے کل کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم بینی و بین کافی ہے اللہ تعالیٰ گوا میرے اور تمہارے درمیان و من عمدہ علم الکتاب اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے